علیہ السلام ردی علوم فرق کیا ہے علیہ السلام کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر سلام اس میں اعلی حضرت کا فتویٰ یہ ہے کہ علیہ السلام صری نبی کو بولا جائے گا کسی غیر نبی کو نہیں بولا جائے اگرچہ بعض علماء نے اس کے جواز کا فتوا دیا جیسے کہ حضرت علی علیہ السلام یا حضرت امام حسین علیہ السلام لیکن اعلی حضرت نے یہ مسئلہ لکھا کہ علیہ السلام نبی کے لیے بولا جائے آپ آیا رضی اللہ عنہ تو یہ صاحبہ پر بھی بولا جا سکا تابین پر بھی بولا جا سکا ہے بزرگان دین پر بھی بولا جا سکتا ہے خود آپ ہماری فق کی کتابیں اٹھا کر دیکھ حضرت عمر بن عبد العزیز تابئی ہیں مگر حدیث کتابوں نے رضی اللہ عنہ لکھا گیا دیکھ لیا امام اعظم ابو حنیفہ صحابی نہیں مگر ان کے شاگ جب ان کا نام لکھتے ہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کہہ کے لکھتے ہیں ازیز دور مت جائیے اور قریب آ جائیے محمد بن عبد الوہب کی ایک کتاب بارہ سو چھ ہجری کی چھپی ہوئی ہمارے پاس موجود ہے اس میں محمد بن عبد شیخ الاسلام اسلام بل عبد الوہا بن محمد رضی اللہ انہو وہ اردا کیا مطلب ہوا وہ اللہ سے راضی ہو اور اللہ ان سے راضی ہو گئے جادو ہونا جو سر چڑھ کے بولے ہم تو خالی ردی انو کہتے ہیں اور وہ اردا اللہ ان سے راضی ہو گیا اور اللہ نے ان کو اتنا عطا کیا کہ وہ اللہ سے راضی ہو کر یہ تو محمد عبد البہب کی کتاب التوحید کے پہلے صفحے پر لکھا ہوا